جب اسلامی ہے آپ کو ہے آپ کو جہانوں کی عورتوں پر یا مریم تھی جا ہو جاتا یورپی رب کے لیے دا. گاڑی کا یہ بھی خبروں سے دی. آپ کی طرف کے پاس ہی جب وہ ڈال رہے تھے اپنے کروں کو یو کون ان میں سے یا کوئی نفارت کرے گا مریم نے تاکہ نہیں اٹھا ان کے بعد والا جو آج سنانا ہے آگے کون پڑھے گا چلو آپ جس کا بچوں جب کابزی دیتا ہے ایک مینو سے منہ اپنی طرف سے اپنی طرف سے طرف سے ایک کی کچھ ہاں جس مین اس کا نام المسیحی سب مریم اس کا نام مسیحل مریم ہوگا بجین دنیا والن اور وہ عزت والا ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قریبی بندوں میں سے ہوگا مناسب وہ لوگوں سے کلام کرے گا مہد میں اور بڑھاپے میں نیکو کاروں میں سے ہوگا غالت کہا دستی انا یقون کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا ربی میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا بال یہ بچے اور مجھے ہرگز نہیں چھوا کسی ایک مرد میں ہرگز نہیں تو ادھر کوئی بھی نہیں ہے لام میں نا نفی جہد ہے مجھے نہیں چھوا کسی ایک مرد میں کالا کہا سزا لیکن اسی طرح اللہ یا کم آئی زیادہ ہو جاتا ہے میں کسی بھی مرد نے جب وہ ارادہ کرتے کسی کام کا سوائے اس کے نہیں وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا پکواتا اور کتابت وہ سے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور انجیت اور اور رسول ہوگا بنی صحیح طرف انی کام بے شک میں لایا ہوں جس بےآیا گم اپنے رب کی طرف سے لکھو ملتی بے شک میں بناتا ہوں مٹی سے لخو کا مانا بھی کرو نا انی افرو کو بے شک میں بناتا ہوں لکھنؤ تمہارے لیے ملت تین مٹی سے پرندے کی طرح شکل پان ہوں پرندے کی شکل کی طرح پرندے کی شکل کی طرح پان کتخا ہوں رو اس میں رو نکتا ہوں اس میں کھونک مارتا ہوں اس میں, ہوں اس میں اللہ وہ اللہ کے اوپر و پہلا و بہ اصما اور میں پتائشیاں بھی کو بینا کر دیتا ہوں ابرسا اور برس والے مریض کو میں اب رہی ہوں میں تندرست کر دیتا ہوں الکما پیدائشی نبینا کو البرسا اور برس والے کو اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں وہ جو تم ادے اور اپنے گھروں میں آیا کن کا تم کسی کو مونی بے شک جس میں تمہارے لیے بہت نشان بڑی نشانی ہے اگر بہت موم ممتی کلیما بھائی یہ آیا ایک, ایک نشانی ہے ایک سردی کلیما بھائی نے یہ صحیح اور میں اس کی تبدیل کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے میں تھے وہ و... و... باز توں بازی بلڈی مار اور میں حلال کرنے آیا ہوں تمہارے لیے کرنے جی جی آیا ہوں جی یہ کیا حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بات چیزیں جو حرام کرتی گئی اور تاکہ میں جی حلال کروں تاکہ میں تا کروں لامے کہ ہے نا تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے وہ چیزیں جو تمام وہ چیزیں نہیں ہاں جو, جو تھی تم پر حرام تھیں ان میں سے کچھ چیزیں تمہارے لیے حلال کروں کی اور میں, میں لایا ہوں اپنے رب کی طرف سے نشانی تمہارے رب کی طرف سے میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی یا عظیم نشانی تمہارے رب کی طرف سے اور اللہ پلّہ سے ڈرو اور میری ہاتھ کرو ان اللہ میرا راستہ تمہارا راستہ اور یہ سیدھا راستہ ہے ماں بس جب ہم کو کہا من انفا کو مددگار اربا کی طرف وہ کون ہے میرا مددگار وہ ہے میرا مددگار اللہ کی طرف کاللونا ہم اللہ کے مددگار ہے اللہ پر اور جی بے, انہ اور بے, انہ اے بے شک ہم مسلم مسلمان پر ملا رس بنا ہے ہم ایمان جو بس سب سسپورہ اور ہم نے صبح کی لسکور کی پر شادی ہے گواہوں کے ساتھ گواہی دینے والوں شہادت دینے والوں کے ساتھ وہ مکربا ہو اور انہوں نے چال لی خفیہ چال انہوں نے خفیہ چال اور اللہ نے خفیہ چال لی خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین تدبیر ہے حواری مددگار ساتھی اسابی عزب اللہ سمیر علیطال اللہ عیسیٰ جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا میں تجھے فوت کرنے والا ہوں میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اس کا مانا فوت کر لو پھر بھی کوئی عرض نہیں و رافیڑ کا اور تجھ کو اٹھانے والا ہوں الحیہ اپنی طرف و متا ہیرو کا اور تجھ کو پاک کرنے والا ہوں مین اللہ دینا ان لوگوں سے کافارو جنہوں نے کفر کیا و جا اللہ دینا اور بنانے والا ہوں اللہ دینا ان لوگوں کو اتباہ کا جنہوں نے تیری پیروی کی فوق اللہ دینا کافارو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا علا یوم القیامتی قیامت کے دن تک سما پھر الرجم میری طرف تمہارا لوٹنا ہے فعاش کم تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان سیم اس چیز کے بارے میں کن تم فی ہی جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے کن تم تختاری فون نا کن تم آ مدارے پر ماضی استمراری کے معنی میں اذ قال اللہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسا اے عیسا انی متبی کا بے میں تجھ کو قبر کرنے والا ہوں رافیو کا الہیہ اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں مبہ ہیرو کا مین اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا فوق اللہ ددینہ کافارو المتیامہ تھی اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا ان یعنی تیرے پیروکاروں کو کافروں پر اوپر کرنے والا ہوں صرف زیادہ مقام مرتبہ دینے والا ہوں قیامت تک سما علیہ مرجعکم جی پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے لوٹ کر آنا ہے فواہ کم بینا کم فیما کن تم فی ہی تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے یہ جو آئے ہے نا اقفال اللہ عیسا انی متوفی کا یہاں پر متوفی کا بانا کرتے ہیں تجھے فوج کرنے والا ہوں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالی نے کہہ دیا ہے یہ فوت کرنے والا ہوں لہذا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اب وہ دنیا پر نہیں آئیں گے دوبارہ دنیا میں ان کا نزول نہیں ہوگا لفظ توفا سے نکالتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ توفا کا معنی وفا یقی اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا ٹھیک ہے اور اس توفا اور توفہ کا معنی ہوتا ہے پورا لینا پورا لینا ٹھیک ہے متوفی کا اس کا معنی بنے گا پورا پورا تجھ کو لینے والا ہوں پورا پورا لینے والا ہوں اور یہ پورا پورا لینے والا اس وقت ہوگا نا جب روح اور جسم سمیت اکیلی روح لے جائے تو پھر پورا پورا سونا لے گیا متوفی کا تب بنے گا جب روح و بدن دونوں کے ساتھ لے لیا جائے عربی زبان میں توفہ کا معنی پورا, پورا پورا لینا پورا پورا لینا اچھا ایک تو یہ ہے اس کا حقیقی معنی لہذا یہاں پر وفات اسے ثابت نہیں ہوتی دوسری بات اگر متوفی کا اس کا معنی کر لیں تجھ کو فوت کرنے والا ہوں کر مل لیں پھر بھی ان کا موقف ثابت نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ اللہ نے علیہ السلام کو یہ بات کب کہی تھی ان کی زندگی میں بھرنے کے بعد زندگی میں کہی تھی نا زندگی میں کہا امی متوفی کا فوت کرنے والا ہوں کب یہ بتایا کہہ لیے نا فوت کرنے والا ہوں فوت تو اللہ ہی کرتا ہمیں بھی اللہ فوت کرنے والا ہے تب جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اگر متوفی کا کا معنی فوت کرنے والا ہوں کریں تب بھی اس سے فوت ہو چکے ہیں ثابت نہیں ہوتا فوت کرنے والا ہوں سے فوت ہو چکے ہیں ثابت نہیں ہوتا مستقبل قریب میں چلو لگا لیں آپ اس وقت بولتے ہیں جب مستقبل قریب میں حالانکہ یہ قانون نہیں ہے مستقبل بہ کے لیے بھی بول لیتے ہیں لیکن آپ مستقبل قریب کے لیے لگا لیں کوئی بات نہیں قیامت قریب ہے کہ دور انہم ان یا راہد پریبا یہ اس کو دور سمجھتے ہیں ہم بڑا نزدیک سمجھتے ہیں اللہ کے لیے تو قیامت بھی بڑی نزدیک ہے تو قیامت سے پہلے پہلے فوج کر لیں گے یہ بھی مانا مراد لے لو پھر بھی کوئی نہیں پھر بھی قریبی ہیں پھر اگر ہم مان لیں کہ تو علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں مان لیا پھر بھی ان کے نزول کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر ہم تسلیم کر لیں کہ عیسا اس علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں پھر بھی ان کے نزول کا انکار نہیں کیا جا سکتا دوبارہ دنیا میں آنے کا انکار کیوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں و ہی لن کم ابن مریما ہاکامن اللہ کی قسم عیسا بن مریم تمہارے درمیان ضرور ضرور نادل ہوں گے عادل آ بن کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے تو فوت شدہ بھی مان لیں تب بھی نزول کو ماننے نہیں اللہ سکھانا ہوا نے کئی لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں بھیجا کہ نہیں اس بارے میں آپ نے پڑھا ہے تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا بنی ساحل کو کہا تھا کہ نہیں پھر اللہ آیا وہ گوشت اس کو لگایا تو زندہ ہو کے اس نے بتایا نہیں میرا کاتل کون ہے اوکلا مرا تن سنسی میرا کام باساہ سو سال مار کے پھر اللہ نے زندہ کیا پھر اس کا گدا وندیلا عماری کا گدے کو دیکھ تجھے نشانی بنا دے لوگوں کے لیے دیکھ بندوری کیفا نور شا سا نتو ہا لما ہڈیوں کو کیسے جوڑتے کیسے کولاتے اللہ نے مرا ہوا گدا اس کے سامنے زدہ کر کے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ربی ارینی کیفت میں ہوتا دکھا تو صحیح مردوں کو کیسے جدا کرتا ہے کالا والا والی معنا کلب ہی اتمینان قلب کے لیے پوچھتا ہوں میں فخ اربا تمری فصر جلپا کسائیا پرندے لے لے ان کی ان کو اپنی طرف مائل کر لے کہ مانوس ہو جائیں تو اسے اس کے بعد ادا کر کے بوٹیاں پہاڑوں پر بخیر دے آواز تیرے پاس آ جائیں مردوں کو زندہ کیا نا کے پیچھے چلے الم ترف ان شاد الله منہ تو سما اہیا کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکلے اللہ نے کہا مر جاؤ مر گئے اللہ نے پھر نندا کر دیا تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بندے کو دوبارہ دنیا میں بندے کو بھی جانوروں کو بھی گدا جانور ہے نا وہ میرے سامنے وہ بھی جانور تھے جاندار تھے اگر عیشا علیہ السلام کو فوج شدہ مان بھی لے تب بھی ان کے نزول کا انکار ممکن نہیں ہے ہم ان کو جیت منوائیں گے نہیں مانگتے تو ہم منوائیں گے اب وہ منوانے کا طریقہ ہے پتا نہیں کون سا کچھ سب کا مطلب میں سے کسی کا ہے سورہ بقارا ہے دوسرے سپارے کے اینڈ میں آخر میں آخر سے پہلا رکھوں ٹھیک ہے ارقال اللہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ اے عیسیٰ امی متوفی کا میں تجھے قبض کرنے والا ہوں رافرو کا علیہ اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں یہ تو نہیں کہا رافر روح کا علیہ تیری روح کو اٹھانے والا ہوں پورے پورے کو کہا ہے نا رافرو کا فور سج کو پاک کرنے والا ہوں لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا وہینہ تبار کا فوق اللہ دینا کا فرو المل قیامت ہی اور جنہوں نے تیاری پیروی کی ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا یعنی ان سے بلند والا مقام مرتبہ درجہ دینے والا ہوں میری طرف ہی فی ہی تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے اب پرانے مجید میں توفا کا معنی سلح دینا بھی ہے مجید میں توفا کا معنی سلاح دینا بھی ہے اللہ تفل انفس ہی نوتی ہا و اللہ منامی ہا وہ تو وہ ذات ہے کہ تب فا جو تمہیں رات کے وقت سلا دیتا ہے ہاں نیر بھی اخل الموت ہے یہ تو انفس جانوں کو موت کے وقت کور کر لیتا ہے روح کو موت کے وقت کور کر لیتا ہے بارہ جتنے ابھی یہ زور لگا لیں بات نہیں بنتی مختلف گروہ ہیں ان کے منکرین عدیش بھی ان کے دوبارہ دنیا پر آنے کے منکر ہیں مسجد کا ذکر نہیں ہے مینار کا ہے مینار پہ اتریں گے فم الَّذِينَ کا فاروفا عَذَابًا ہوں فِي الدُّنْيَا شدید ول آخرات وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فا ادب میں ان کو آزاد دوں گا آداب دنیا میں واخیراتی اور آخرت میں وہ مالا من ناصرین اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے وہ الَّذِينَ اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے عفاعی اور اعمال کی ظالمین اور لا تلا ظالموں کو پسند نہیں کرتا ظالموں سے محبت نہیں کرتا رہے بولو ہاں بولو اللہ دینا رہے وہ لوگ کافروں کے ساتھ تو یہ سلوک ہوگا باقی رہ گئے مومن ان کے ساتھ یہ ہوگا اب یہاں پہ کہا ہے ہا فِي ہوں وہی آ گیا نا مانا پورے پورے دے گا ان کو ان کی اجر ظالی کا عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ منل الْحَكِيمِ یہ ہم اس کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں الْآيَاتِ آیات آیاتکر الحکیم اور پر حکمت ذکر سے آیات اور پر حکمت ذکر سے ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں غالی یہ ہے نتلوہ جسے ہم تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں علیہ کا آپ پر من الیاتی آیات سے بکر الحکیمی اور پر حکمت نصیحت سے عیسیٰ ان دلہ کا مسالی آدم عیسی کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے آدم کی مثال جیسی ہے بن اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا آدم کو کن پھر اللہ نے کہا اس کو ہو جا فیا کن وہ ہو گیا الحق من مرغبی کا حق ہے تیرے رب کی طرف سے فلاں کون مل الم تو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا میں یہ وفد نجران کے بارے میں یہ آیات ہیں اس وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کے دوران یہ بات کہی کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور اسے سلال کیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے باپ نہیں عیسا کا تو پھر عیسا کا باپ کون ہوا اللہ یہ انہوں نے دلیل دی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ آدم علیہ سلا تو ان کا بھی باپ اور ماں بھی نہیں اگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے عیسی اللہ کا بیٹا بن گیا تو پھر آدم اور پھر آدم کی ساری ضروریت تو یہ کیا بنے گا پھر کام اشارہ خراب ہو جائے گا ناط بند کر کے رکھ دیا کہ یہ عقیدہ باطل ہے اصل میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی طرح مسیح کو بھی کن سے پیدا کر کے اپنی قدرت کا ادار کیا ہے آدم کو بھی کن سے پیدا کیا نا تو عیشا علیہ السلام کو بھی اللہ نے کن سے پیدا کیا مسالہ عیشا عند اللہ ہی کا مسالی آدام عیشا کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے او اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے انداز ہے جیسے مرضی اتنا لیں اولین تخلیق تو مٹی سے ہے نا اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور کون کہا وہ ہو گئے اب یہاں بھی اللہ تعالی نے کون سے ان کو پیدا کر دیا کون سے پیدا ہونے میں دونوں برابر ہیں نا بس اتنی سمجھ کر لو یہی کافی ہے الحق میں ربی کا حق ہے تیرے رب کی طرف سے فلا تو کون نہ مل ممترین تو شب کرنے والوں میں سے نہ ہو جا فمن حاج کافی تو جو جھگڑا کرے تجھ سے فی اس کے بارے میں جا اکامل علم اس کے بعد کے تیرے پاس آیا علم سے علم آ چکا ہے فقول تو کہ ہم بولا ابنا اب نا اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو و نسا و نِا اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی وان پھوسانا وان آپ کو اور تمہیں بھی سما نب پھر گڑ گڑا کر دعا کرے نبتا گر جر گرا کر دعا کرے فنج اللہ اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت بھیجے فنج الف بھیجے اللہ, اللہ کی لانت اللہ یقین یہ بیان حق سچا ہے تمام ان الہین اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی محبود برحق نہیں تمام ان الہین اور نہیں ہے کوئی محبود برحق اللہ مگر اللہ تعالیٰ انہ عزیز الحکیم اور یقیناً اللہ تعالی ہی عزیز سب پر غالب ہے الحکیم کمال حکمت والا ہے فعن طلو تو اگر وہ پھر جائیں فعن اللہ علیم ممبل تو یقیناً اللہ تعالی فسادیوں کو فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے <تصفيق> نب تحر گڑ گڑا کر دعا کریں مباحلہ یہی ہوتا ہے نا اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی جاتی ہے سچے کے ہاتھ میں جھوٹے کے خلاف